یہ شاید آپ تھے نہیں ہم نے ایک موقع پر آپ ہمارا انٹرنیٹ لیجئے ایک موقع ہم نے اس کو بتایا. اس کو کہتے ہیں انہوں نے یہ سوال کیا کہ کسی کے ذمے اگر نمازیں ہوں تو کیا کریں روزوں کا تو ہم نے بتایا پھر دیا اس کا کیا, کیا جائے اس کو ہماری فک کی زبان میں کہتے ہیں ہیلے اسقاط اسقاط کا مطلب یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کے سر سے یہ جو فرائض ہے یہ اتر جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی حساب کرے اپنے مرہوم کا انہوں نے کئے سال نمازیں نہیں پڑھی کتنے سال روزے نہیں رکھے یہ حساب کریں اب ظاہر ہے کہ حساب کرنے کے بعد اگر یہ پتا لگے کہ بھئی تو پانچ سال کی نمازیں ان کے ذمے ہیں تو کیا جائے تو ایک نماز کا ایک سب کا ہوگا یعنی ایک اتنی رقم جو فطرے کی دی جاتی تو کتنے ہوئے دن بھر کے واجب کو بھی اسی زمرے میں شمار کریں گے پانچ نمازیں اور تین فطر تو چھ فدیے ایک دن کے دینے ہوں گے اب آپ حساب کر کے اور اتنے رقم جو ہے وہ کسی غریب کو جو زکوٰۃ خیرات کا مستحق ہو اس کو یہ رقم دے دی جائے اس کو ہیلے اسقات کہتے ہیں اور اس پر آدھا فاضل بریلوی نے فتح و رضویہ میں بڑی تفصیل سے لکھا اور آسان انداز میں آپ پڑھنا چاہیں حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی جال حق کے دوسرے حصے میں بہت آسان الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے جس کا انوان ہی لئی اسقات اور کوئی صاحب پوچھیے جناب جی تکلو مت کریں آپ بالکل ہاں